حضرت امام سنت امام احمد رضا برل رحمت اللہ علیہ کے لئے مسئفہ جاری فرمایا بتاتے ہیں ساڑ بار لاہول شریف جس انداز سے میں پڑھتا ہوں اسے آپ یاد کرلیں لاحولا ولا قوت اللہ بلاہ اللہ, اللہ علی علی لظیم لاحولا ولا قوت اللہ بلاہ اللہ علی لظیم لاحولا ولا قوت اللہ بلاہ اللہ علی لظیم سلم و سلم کا یا رسلم تو سلم کا یا اللہ اور انگلی شہادت کی اپنے ہاتھ کی انگلی سے حضور نبی کریم علیہ صلی تسلیم کا اس میں رسالت صرف نام لکھنا ہے محمد اور زبان سے کہنا ہے صلی اللہ تعالی و سلم ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ مقبول ہے وہ ہے درشیف اول درشیف مقبول ہے آخر درشیف مقبول ہے تو بیچ میں آپ کی جو دعا التجا وہ بھی درشیف کی برکت سے مقبول ہے اس طرح سے آپ جاری فرمائیں اور پڑھتے رہیں تین بار قل قلو اللہ پڑھنی ہے سورہ فلق پڑھنی ہے سورہ نعت پڑھنی ہے اور اپنے اوپر دم کرنا ہے پانی پہ دم کرنا ہے اپنا پینا ہے اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت و شفا عطا فرمائے اور ان کی ایمان عقد جان مال کاروبار کی حفاظت فرمائے فقیر قادری محمد مننان رضا منانی ناظم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت بری شریف اس پیغام کو عام کریے جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کرنے لوگوں کے کام آئیے لوگوں افادہ پہنچائیے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرونا ضرور کسی کی مشکل حل ہو جائے کسی بیماری دور ہو جائے اللہ تعالیٰ اے سنن پر فضل و کرم فرمائے الصلاة والسلام کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حمیم اللہ فی امان اللہ و فی امان رسول اللہ فی امان غوث عاظم صلاة